مکے میں کوئی کام کرتا تھا کوئی کاروبار کرتا تھا فرض کیجئے جیسے حضرت خباب نے لڑک لوہار تھے اب اگر یہ سب فرض کر رہا ہوں مہین طور پہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ بات حضرت خباب کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر صرف کہہ رہا ہوں فرض کیجئے یہ صورت پیدا ہوتی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے گہت تو سارے مسلمان ہی تھے وہ چلے گئے اب یہ مشرقین تو میرا بائک کر رہے ہیں مجھ کوئی کام کرائے گا نہیں اگر اس وجہ سے حضرت کر رہے ہیں تو اللہ کو معلوم ہے کہ ان کا اصل جذبہ مہرنے کیا ہے اس شخص کا اصل جو موٹو ہے وہ کیا ہے یا اگر کسی خاتون سے نکاح کا ارادہ تھا خواہش تھی اور وہ خاتون حجرت کر کے مدینے چلی گئی اب یہ بھی کچے دھاگے سے بزے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کی ہجرت بھی اللہ تعالی کے ہاں اس کے علم کامل کی بنیاد پر پھر اس خاتون کی طرف ہجرت ہی کے حساب میں شمار ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں تو یہ بڑی اہم حدیث ہے ان نمل اعمال و بنیاد معلوم ہوا کہ اصل فیصلہ کن چیز عمل کا ظاہر نہیں ہے بلکہ وہ باطنی جذبہ ہے اور بہت زیادہ لرزا نے والی حدیث اس سمن میں وہ ہے جس میں کہ حضور نے خبر دی ہے کہ قیامت کے میدان میں قیامت کے روز سب سے پہلے تین اشخاص کا مقدمہ پیش ہوگا وہ حاصبہ ہوگا ایک وہ شخص جو دنیا میں اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا قطل ہو گیا شہید سمجھا جا رہا تھا ایک وہ شخص جس کے پاس بہت دولت تھی اور اس نے وہ دولت خیر کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں چیریٹی کے کاموں میں صرف کی اور ایک وہ شخص جو بہت صاحب علم تھا اس نے بہت علم پھیلایا لوگوں کو علم پہنچایا اب اللہ کا ان میں سے ہر ایک کے سامنے پہلے اپنے احسانات گنوائے گا میں نے تمہیں جسم کے اندر توانائی اور صحت عطا کی تھی تم نے میرے لیے کیا کیا میں نے تمہیں علم عطا کیا تھا تم نے کیا کیا میں نے تمہیں دولت عطا کی تھی تم نے کیا کیا اب یہ کہے گا وہ شہید جو دنیا میں سمجھا جا رہا تھا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی تاکہ تر راضی ہو جائے اور میں نے اپنی جان دے دی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کا قد کا تلتا لے کا جری ان جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑا بہادر ہے بڑا جری ہے کیا کہنے اس کی شجاعت کے فقطیلا وہ کہا جا چکا گویا کہ تمہارا مقصود و مطلوب دنیا ہی میں حاصل ہو چکا تمہاری شجاعت کے ڈنکے بچ چکے اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اسے اونھے منہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیں یہی حشر ہوگا اس صاحب علم کا کہ تم نے اصل میں دنیاوی شہرت کے لیے اپنے علم کا ڈنکا بجوانے کے لیے یہ سارا کام کیا تھا یہی معاملہ ہوگا اس سخی کا کہ تم نے در حقیقت اپنی سخاوت کا چرچا کرانے کے لیے یہ سارے لیکی کام کیے تھے یہاں کچھ نہیں تو یہ معاملہ جو ہے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کہ در حقیقت نے کی جو ہے اس کی شرط اول ہے ایمان اور ایمان ہے کہ جو صحیح نیت عطا کرتا ہے جو صحیح موٹیویٹنگ فورس عطا کرتا ہے اس معاملے میں ایک واقعہ جو ہے جس کو کہا جائے گا کہ اس مسئلے پر وہ حرف آخر ہے اگرچہ صنعت کے اعتبار سے اس کا کیا درجہ ہے اس کی میں نے تحقیق نہیں کی ہے اگر یہ صنعت کے اعتبار سے پختہ نہیں ہے تو بھی سمجھیے کہ ایک زرم المسل کے درجے میں وہ بات بیان کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے بات کو واضح کرنے کے لیے مثال کے طور پر حضرت علی کے بارے میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک جنگ میں دو بدو مقابلہ ہوا ایک کافر سے اور حضرت علی اس پر غالب آ اسے پچھاڑ کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے اور اب اپنا خنجر اس کے سینے میں بونکنا چاہتے تھے کہ اس نے منہ پر تھوک دیا حضرت علی کے رضی اللہ تعالی اس پر حضرت علی اس شخص کو چھوڑ کر علیحدہ ہو کر کھڑے ہو گئے وہ شخص حیران ہوا کہ میں نے تو ان کی ذاتی انسلٹ بھی کی ہے میں بالکل ان میں آ چکا تھا اوور پاور ہو چکا تھا لیکن یہ کہ میں نے آئی ایڈ اٹ ٹو اور یہ مجھے چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے اس نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوا حضرت علی نے فرمایا کہ میری تم سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں کوئی ذاتی جھگڑا نہیں کوئی میرے میں اپنے کسی نفس کے انتقام کے جذبے کے تحت تمہیں قتل نہیں کر رہا تھا میں نے اس جنگ میں حصہ لیا صرف اللہ کے لئے اللہ کی رضاجوئی کے لیے میں تمہیں قتل کر رہا تھا صرف اللہ کی رضا کے لیے لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے اندر ایک عزت نفس کی بنیاد پر ایک انتقامی جذبہ بھی پیدا ہوا اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو یہ صرف اللہ کے لئے نہ ہوتا بلکہ اپنے نفس کے انتقام کے لیے اور اس کے لئے میں تیار ہوں اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم یہ اس کا شاہکار واقعہ ہونا چاہیے واقعہ یہ کہ جنگ جو ہے یہ تو ایک اشتعال کی کیفیت ہوتی ہے جذبات اپنے اوج پر ہوتے ہیں اس حالت میں بھی اگر کوئی انسان اپنے باطن میں جھانک رہا ہے اور اپنے عمل یا فیل کے موٹوز پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے آگے اب انسانی تربیت کی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی باہر چیزوں کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجئے اب اسی کے کانورس میں آئیے وہ بات جو میں نے عرض کی تھی کہ عام طور پر یہ سوال بہت سے نوجوانوں کے ذہن میں خاص طور پر آتا ہے کہ ایک شخص ہے جو اگرچہ مسلمان نہیں لیکن کی کام کرتا ہے بڑے بڑے فاؤنڈیشنز قائم کیے بہت بڑے بڑے ادارے قائم کر دیے آخر ان کا کیا معاملہ ہوگا تو پہلا تو ہمیں یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہر انسان جو عمل بھی کرتا ہے یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مقصود و مطلوب اس سے ہوتا ہے یہ تو صرف دیوانہ انسان ہوگا پاگل ہوگا جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو کہ وہ آپس کام کر رہا ہو بے مقصد کام کر رہا ہو کوئی نہ کوئی مقصود تو ہے اگر اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے تو نیکی کرنے والا آخر کوئی مقصود تو اس کا ہے اگر آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے تو کوئی تو اپنے اس فعل اور اس عمل کا کہیں اسے بدلہ درکار ہے یہ مقصود و مطلوب اگر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت آخرت نہیں ہے تو تجزیہ کریں گے یہی بنے گا یا شہرت ہے یا یہ کہ دنیا میں کوئی اس سے اور مفاد و حاصل کرنا چاہتا ہے جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ بڑے بڑے فاؤنڈیشنز قائم کر دیتے ہیں لیکن اسے حکومت میں رسائی کا ذریعہ بناتے ہیں حکام تک رسائی ہے اس میں نمعلوم کیا کیا پھر فوائد حاصل کرتے ہیں حکام رسی کا ذریعہ تو اس طریقے سے کوئی نہ کوئی موٹو ہوتا ہے اور اگر وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نہیں ہے تو یقیناً کو دنیاوی مفاد ہے کوئی نہ کوئی چیز جیسے کہ ہم کہتے ہیں یہ چیزیں تو چونکہ بالکل سری ہوتی ہے لہٰذا اس پر حکم جو ہے بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے کےرشف کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ امیر آدمی ہے لکھپتی ہے کروڑپتی ہے لیکن اب وہ جھونپڑیوں میں جا رہا ہے غریبوں کی جھونپڑیوں میں اور وہ بڑے میلے کچلے بچوں کو بھی اٹھا رہا ہے پیار کر رہا ہے سب کو معلوم ہے سب زیر لب مسکرا رہے ہیں کہ یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ الیکشن آنے والا ہے اور اسے الیکشن میں سے لینا ہے. یہ کوئی خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے یہ تو ایک کاروبار ہے اس اعتبار سے دنیا میں کوئی نہ کوئی مقصود ہوتا ہے البتہ اس میں ایک استشناب ہوگا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں سلیم الفطرت ان میں نیکی کا جذبہ جو ہے ان کی فطرت کی بنیاد پر موجود ہو اور ایمان وہ صرف اس لیے نہ لائے ہوں کہ ان تک ایمان کی دعوت نہ پہنچی ہو ورنہ یہ کہ ان کے اندر اجمالاً اللہ تعالیٰ کا بھی ایمان ہو اللہ کو مانتے ہوں کسی نہ کسی ایسی ہستی پر ان کا یقین ہو کہ جو اس کائنات کی خالق ہے کسی درجے میں وہ اس کو بھی تسلیم کرتے ہوں کہ موت کے بعد زندگی ہے اور بدلہ ہے جزائ اعمال ہے یہ انشاءاللہ ہمارا جو درس نمبر تین ہے اس منتخب نصاب کا اس میں یہ چیز تفصیل زیر بحث آئے گی کہ نبوت کے بغیر بھی اور کسی نبی پر ایمان لائے بغیر بھی فطرت صالحہ انسان کے اندر جو ہے وہ بعض چیزوں تک انسان کو پہنچا دیتی ہے تو گویا کہ یہ شخص اپنی ان دو بنیادوں پر کہ کسی نہ کسی درجے میں خدا پر بھی اس کا ایمان ہے اعتقاد ہے چاہے وہ حضور پر ایمان نہیں لایا ہے چاہے وہ نبیوں کا ماننے والا نہیں ہے لیکن خدا کا اجمالی ایمان اور اسی طریقے سے کوئی جزائے اعمال کا اس کا عقیدہ اور یہ کہ موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اگر یہ دو چیزیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس کے اعمال بشرتے کہ اس تک ایمان کی دعوت پہنچائی نہ گئی ہو اگر ایمان کی دعوت پہنچی اور اس نے رد کر دی اس کا مطلب ہے سم تھنگ از رانگ سم ویئر پھر یہ کہ اس کی شخصیت کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی, کوئی کجی ہے کوئی زد ہے کوئی ہٹ درمی ہے کوئی نہ کوئی تکبر ہے کوئی تعصب ہے یہ چیزیں جو ہے ہائی ہو رہی ہیں اس سے جو ہے وہ زیرو سے ضرب کھا جائے اس کی ساری نیکی یہ دوسری بات ہے لیکن اگر ایسی استثنائی صورت ہو کہ اس کی فطرت صالح ہے اور اجمالاً خدا پر اور آخرت پر بھی اس کا کوئی عقیدہ ہے اور پھر وہ نیکی کے کام کر رہا ہے تو یہ ایک استثنائی کیفیت ہوگی باقی اس کو علیحدہ رکھ دیجئے تو باقی جو بھی جو بھی لوگ ایمان نہیں رکھتے اور کوئی نیکی کے کام کر رہے ہیں ان کا تجزیہ کریں گے تو کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد کوئی شہرت حاصل کرنا یا کوئی اور کسی اعتبار سے مراعات حاصل کرنا حکومت میں اس نظام میں کوئی نہ کوئی چیز پیش نظر ہوتی ہے اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے وہ اعمال جو ہے وہ اسی حساب کے اندر محسوس ہوں گے وہ حقیقی نیکی قرار نہیں پائیں گے اسی طریقے سے اس نیکی کے بحث میں ایمان کا جو دوسرا حصہ میں نے ارض کیا تھا ایمان بالرسالت اس کی اہمیت جو ہے میں چاہتا ہوں کہ مزید اس کے ذمن میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں یہ بخاری کی روایت ہے تین اشخاص کا معاملہ سراس و رہتن تین افراد صحابہ کرام میں سے ہیں ان میں نیکی کا یہ جذبہ مشتعل ہوا خوب جوش پر آیا اب انہوں نے یہ اندازہ کرنے کے لئے کہ حضور کتنی نفلی عبادات کرتے ہیں ازواج متحرات سے کچھ معلومات حاصل کی حضور رات کو کتنی دیر تک نماز پڑھتے ہیں حضور ہر مہینے میں کتنے روزے نفلی رکھتے ہیں اور جو انہیں اطلاعات وہاں پہنچائی گئی اس پر انہیں کچھ خیال ہوا کچھ حیرت بھی ہوئی کہ جتنا ان کا خیال تھا اتنی تو عبادت نہیں ہے حضور کی لیکن حضور کا معاملہ تھا اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ حضور کے لیے یہ بھی کافی ہے اس لیے کہ آپ تو معصوم ہیں گناہ کا صدور ہی نہیں ہو سکتا اور بل فرض بل فرض کسی اعتبار سے کسی پہلو سے اگر کسی لفظ گناہ کا کوئی اطلاق کیا جا سکتا ہو کسی معاملے میں تو اللہ تعالیٰ پیش کی معافی دے چکا لقد غفر اللہ ہو ما تقدم امبے کمات آخر اللہ تو معاف کر چکا ہے نبی آپ کی تمام تقصیرات کو چاہے وہ پچھلی تھی اور چاہے وہ بعد کی ہے لہذا حضور کے لیے تو اتنی عبادت کافی ہمارے لیے کافی تھی اس بنیاد پر اب ان میں سے ایک نے یہ طے کیا کہ میں تو ساری رات نماز پڑھا کروں گا اپنی قبر بستر سے نہیں لگاؤں گا دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا کسی روز بھی ناغا نہیں کروں گا تیسرے نے کہا بھائی یہ شادی بیاہ کا معاملہ جو ہے یہ کھےڑ اور اس سے جو ہے تو انتشار پیدا ہوتا ہے اور توجہ جو ہے مرتق نہیں ہو سکتی اللہ سے لو نہیں لگا سکتا انسان جیسے کہ لگانی چاہیے تو میں تو تجدد کی زندگی گزاروں گا میں شادی بیاہ کے کھکھڑ میں نہیں پڑوں گا حضور کو اطلاع ہوئی تو آپ نے طلب فرمایا اظہار ناراضگی فرمایا اور بڑے غصے کے عالم میں حالانکہ یہ بات بڑی غیر معمولی ہے حضور کے اعتبار سے غصے کے عالم میں فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں یعنی تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ مجھ سے تم ان معاملات کے اندر کہیں آگے نکل جاؤ گے تو یہ تمہارا مغالتا ہے لیکن میرا معاملہ یہ ہے میرا طرز عمل یہ ہے کہ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں آرام بھی کرتا ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا نہ بھی کرتا ہوں اور میرے بیوی بی بچے ہیں گھر گرستی والی زندگی میں نے اختیار کی ہے متعدد اذواج ہیں میرے ہاں من رگے بان سن لطی فل تو سن لو کان کھول کر کہ جسے میرا یہ طریقہ پسند نہیں ہوگا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو اس سے در حقیقت پورا معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ نیکی بھی ایک جذبہ ہے یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کرتا ہے اور تاریخ مذاہب میں تو آپ کو اس کی بڑی مثالیں ملیں گی یہ رہبانیت کا پورا نظام یہ تپسیاں یہ نہ سال ہاتھ سال تک جنگلوں کی خاک چھاننا اور کہیں غاروں میں جا کے بیٹھنا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر دھونی رمانا اور کہیں کھڑے ہیں تو بس ہاتھ اونچا کر کے کھڑے ہیں یہاں تک کہ ہاتھ سوکھ گیا ہے یہ ساری جو بھی تپسیاں ریاضتیں ہوئی ہیں دنیا میں اور انسان اپنے تمام طبی تقاضوں کو اور اپنی پوری شخصیت کو جو ہے جس کو کچلنے کی کوشش کرتا رہا ہے یہ تمام چیزیں غیر فکری ہیں اور یہ غیر تبعی ہے غیر منطقی ہیں لیکن ان کا اگر تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ نیکی ہی کا ایک جذبہ ہے جو اس کی بنیاد ہے جس کا بہترین مقام جو ہے پرانے مجید میں وہ سورہ حدید میں اس کے آخری رقوع میں چوتھے رقوع میں جو متبعین حضرت مسیح علیہ السلام کا وہاں ذکر ہے کہ ہم نے ان کے دل میں رافت اور رحمت کے نیکی کے جذبات تو ہم نے پیدا کیے تھے وہ جانا فی قلو نذیل تباؤ رافتم و رہمان جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیروی کی ان کے دنوں میں ہم نے رافت اور رحمت کے جذبات پیدا کر دیے لیکن وہ رہبانیت ماں ما نہ آ گئی کی بدعت انہوں نے ایجاد کی وہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی یہ ہماری چیز نہیں تھی بلکہ ان کی اپنی بدعت تھی جواد کی پھر یہ کہ وہ اس کی پابندی بھی نہ کر پائے ہمارا وہ ہا ہایت کچھ لوگ تو ہوتے ہیں غیر معمولی قوت ارادی کے حامل کہ وہ ایسے فیصلے کر کے پھر ان میں پورے بھی اتر سکیں اور اس کی پابندی کر سکیں پوری عمر نبھا سکیں ان فیصلوں کو اکثر و بیشتر کا معاملہ یہ ہوگا کہ اوپر پردے پڑے رہ جائیں گے رہبانیت کے اور تجرد کے اور اس کے پس پردہ جو ہے بدترین جو ہے شہوت کا معاملہ چل رہا ہوگا اور بدترین جو ہے معاملات زندگی کے وہ طے پا رہے ہوں گے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کرسچین روسٹیسم کی تاریخ جو ہے عیسائی رہبانیت کی تاریخ اور یہ تمام جو راہب گھر جو دنیا میں رہے ہیں ان کے تہخانوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اور ناجائز بچوں کی جو قبریں قبرستان بنتے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تاریخ ان کی گواہی دے رہی ہے اور آج بھی وہ جمی سواگر ہوں یا کوئی اور ہو ان میں سے بڑے بڑے لوگوں کی جب انفرادی زندگی کے پردے چاک ہوتے ہیں تو لوگوں کو شرم آتی ہے بدترین دنیادار شرما کرنے جائیں گے یہ سب اس لیے ہے کہ در حقیقت یہ معاملہ انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے طبیعت بنائی ہے اور جو اس کے طبی تقاضے ہیں ان پر غیر طبی اور غیر فطری قدغنے لگانا یہ ہے کہ جو نیکی ہی کے جذبے کا ایک حد اعتدال سے تجاوز ہے جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے اس اعتبار سے نیکی کی اس بحث میں ایمان کا معاملہ اہم ترین ہے ولا کل بل رمن آ من بلا کوئی عمل ظاہر کے اعتبار سے کتنا ہی نیکی کا عمل نظر آتا ہو حقیقت نیکی نہیں ہے اگر وہ خال شکل و جل نہیں کیا گیا اور اگر اس کا اجر و ثواب صرف آخرت میں مطلوب نہیں یہ دو شرطیں پوری ہوں گی اگر دنیا میں بھی اس کا کوئی اجر و ثواب یا کوئی بدلہ مطلوب ہے تو پھر وہ نیکی نہیں کسی اور کی جوئی کے لیے ہو رہا ہے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے اللہ کے لیے نہیں تو وہ نیکی نہیں ہے خواہ ظاہر کے اعتبار سے وہ کتنا ہی نیکی کا عمل ہو اسی طریقے سے اس نیکی کی روح کو ایک نہایت حسین متوازن معتدل پیکر جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ کی شکل میں آپ کی شخصیت مبارکہ ہے جس میں تمام عواطف و میلانات نیکی کے تمام جذبات اور جس کے بسا اوقات متضاد ہو جاتے ہیں تقاضے ان سب کو سمونا کامل توازن کے ساتھ یہ ہے کہ جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مثالی شخصیت ہے لقت کان القم فی رسول اللہ اس وقت اس سے ہمیں دستیاب ہوا تو آج ہم نے نیکی کی اس بحث میں ایمان کی جو اہمیت ہے اس کا جو منطقی ربط ہے اس بحث سے حقیقت بر کی بحث سے آج ہم نے اس پر گفتگو کر لی ہے اب اگلی نشست میں ان اللہ تعالی اس آیت مبارکہ میں نیکی کی اس روح کے جب انسانی شخصیت اور پیکر میں وہ سرائج کر جاتی ہے تو اس کے جو مظاہر ہیں عملی مظاہر اب ترتیب بات کے بارے میں گفتگو ہوگی اقول قول ہاضہ وصطفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین امل مسلمات